رار حسینی پر جو چلتا نہیں پر بھی وہ زندہ نہیں اوپے آئے محمد میں جو من محمد میں جو منجو پر بھی جائے اگر تو مرتا نہیں محمد ماتا اللہ خبے آلے محمد ماتا شہید اور سچا بادام اس کو خدا خود لگتا ہے بندہ ہر سمت ہوگا ہر گھر میں ہوگا روزے آدل سے رہ غازی کا پہچم ہر کا جذبہ تو دیکھو غازی کا پرچم لڑتے لڑتے میدان میں گرتے سب کے لبوں پر تھا ایک نارا پر رو رو کے ان پر ہم جان دیں گے پورا کریں گے ہم اپنا دادا صبح کری کو دیتا ہے پرسا سر وہ والا کا کٹائی بازو کرنا ہے لیکن نہ غم کا سبرا کے جم سیب لا کے جم سیب بڑھ کر نہیں کوئی غم ہمار کو سنا دو ہم متمی ہیں چاہے ہو کے مر کر بھی ہم تو رہتے ہیں زندہ